فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين إسلام أنصار مهاجرين اور تهريك تالبان فاكستان كيرزاكارو جاننسارو فدايو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مجاہد دوستوں اور ساتھیوں اللہ جل جلالہ کی مہربانی اور اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج رمضان کی نوی تاریخ میں ہم اور آپ ایک ہی مورچے میں مشترک دشمن کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں اللہ جل جلالہ ہمیں ان سنگروں میں بیٹھنے اور مورچوں میں وقت گزارنے کے اجر سے محروم نہ فرمائے میرے دوستو بعض ساتھیوں کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ہم گویا کے بیکار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آج مناسب سمجھا کے ساتھیوں کو اس عبادت کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے جس عبادت میں ہمارے اور آپ کے ساتھی ہی مصروف ہیں جس عبادت میں اس وقت ہم اور آپ مصروف ہیں اسے شریعت میں رباب کہا جاتا ہے اللہ جل جلالہ نے صورت آل عمران کی آخری دو سو نمبر آیت میں فرمایا ہے یا آ مانو اس برو اے ایمان والو صبر کرو وصابرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو ورابطو اور رباط کرو اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو لا تفلحون شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ جس عبادت میں اس وقت ہم مصروف ہیں اسے رباط کہا جاتا ہے امام المجاہدین عبداللہ ازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد چار مراحل پر مشتمل ہے نمبر ایک, ایک, ایک ہجرت یا نصرت یعنی مسلمان شخص یا مہاجر ہوتا ہے یا انصار ہوتا ہے مسلمان شخص تماشابین نہیں ہوتا وہ تماشا نہیں کرتا بلکہ یا وہ مہاجر ہوتا ہے یا انصار ہوتا ہے جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے اعداد یعنی جہادی تربیت حاصل کرنا جہادی ٹریننگ حاصل کرنا تیسرا مرحلہ ہے رباط علماء کرام رباط کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ حالت جو جنگ کے علاوہ ہو اس میں جنگ نہ ہو رہی ہو دشمن کے آمنے سامنے مورچوں پر ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہو اور امیر کے امر کا انتظار ہو چاہے وہ مرکز میں بیٹھا ہوا ہو چاہے وہ امیر کی طاقت میں اور امیر کے امر کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو وہ کھانے پینے میں مصروف ہو کپڑے دھونے میں مصروف ہو بال بچوں اور اپنی اولاد کے ساتھ ہو تو یہ سب کچھ ربات کے معنی میں ہے خصوصی طور پر رباط کے جو سب سے بلند ترین معنی ہیں وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہے اور اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرنا ہے چوتھا مرحلہ وہ قتال ہے یعنی جنگ گویا کے جہاد چار مراحل پر مشتمل ایک عبادت ہے سب سے پہلے ہجرت یا نصرت دوسرا مرحلہ اعداد یعنی ٹریننگ کا ہے تیسرا مرحلہ رباط کا ہے اور چوتھا مرحلہ قتال اور جنگ کا ہے الحمد اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تماشدینوں میں سے نہ بنائے جو کہ منافقین کی طرح اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا گروپ کامیاب ہوتا ہے پاکستانی فوج کامیاب ہوتی ہے تو پاکستانی فوج کو زندہ آباد کر دیں گے اور طالبان اگر کامیاب ہوں گے تو طالبان کو زندہ باد کہہ دیں گے تو اس طرح کے لوگ تماشبین قسم کے لوگ یہ منافق صفت لوگ ہیں اللہ تعالی نے صورت النسا میں ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے اللہ اور عبسون ابیکم وہ لوگ جو کہ تمہارے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے انکان فتح من اللہ اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب کر دے کالو تو یہ منافقین کہتے ہیں علم نکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم بھی تو تمہارے ہی ساتھ تھے تمہارے آس پاس تھے وہ انکان عل کافرین نصیب لیکن اگر کافروں کو پتہ مل جائے اور کافر غالب ہو جائے الم علیکم ونم نا تم المومن تو یہ کفوار کے پاس آ جاتے ہیں کفار کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی کیا ہم نے مسلمانوں سے تمہاری حفاظت نہیں کی تھی اللہ يحتم يوم اللہ ہی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ولن يجعل اللہ على سبیلا اور ہرگز اللہ تعالی مسلمانوں کے خلاف کافروں کو راستہ نہیں دے گا میرے دوستو دوسرے نمبر پر اعداد اور تیسرے نمبر پر ربات ہے اور جس عبادت میں اس وقت ہم اور آپ مصروف ہیں یعنی بعض مورچوں میں جنگ کی حالت نہیں ہے اور وہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے اس کو رباط کہا جاتا ہے اور رباط کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں رباط کے سلسلے میں سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم و لطین خیر من الدنیا و ماتی اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات ربات کرنا اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے ان سب سے افضل اور بہتر ہے دوسرے حدیث میں آتا ہے ربات و ولیلا خیر سیام و قیامہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات اسلامی ملکوں کے سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ایک مہینے روزے اور ایک مہینے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے وہ من کا یہ میرے دوستو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ رباط کی حالت میں اگر کوئی شخص وفات کر جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ ریالی عمل ہو اس کا عمل اس کے لیے جاری رکھا جائے گا یعنی دوسرے مردوں کی طرح اس کا عمل ختم نہیں ہوگا بلکہ پہرا کرتے ہوئے اور جنگ کے بغیر کسی مورچے پر کھڑے ہوئے اگر انسان کو موت آ جائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فضیلتیں بیان کی ہیں اس میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے, ہے کہ اس کا عمل, عمل منقطع نہیں ہوگا بلکہ, بلکہ اس کا عمل قیامت تک عمت عمت جاری رہے گا, گا اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا وہ اجریا علیہ ہی رزق من جنت سے اس کے لیے رزق آئے گا قیامت تک قبر میں جنت سے اس کے لیے رزق آئے گا وہ امین الفتان اور قبر کے منکر نکیر جو فرشتے ہیں ان کے سوال و جواب سے وہ محفوظ رہے گا یعنی میرے دوستو جو شخص رباط کی حالت میں رہے تو اس کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ بعض حدیثوں میں یہ آ رہا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی مال و دولت ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے دوسری حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اور تیسری حدیث میں یہ آتا ہے کئی عمن الفی یومن فیما سواہن المنازل کے دوسری عبادتوں میں ایک ہزار دن لگانے سے زیادہ بہتر ہے یعنی اگر کوئی شخص تین سال تک نماز پڑھے روزے رکھے اور دوسرا شخص صرف ایک دن سنگر میں ایک رات اور ایک دن لگائے تو اس کی یہ عبادت تین سال کے روزے اور نماز کے مقابلے میں افضل ہے یہ تو ہوئی وہ بات جو کہ اس کی زندگی میں ہے اور جب وہ سنگر میں مورچے میں بیٹھے ہوئے اور مورچے میں آرام کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین فضیلتوں کی بشارت فرما رہے ہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا قیامت تک اس کا عمل جاری رہے گا اور جنت سے خبر میں اس کو اس کا رزق آتا رہے گا اور وہ خبر کے اعزاب سے اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہے گا میرے دوستو ان منافق صفت لوگوں کی طرف متوجہ نہ رہے جو لوگ گھنٹی بجا رہے ہیں اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ پس اور کمینے قسم کے لوگ ہیں اور مجاہد جو ہے وہ افضل اور اچھے لوگوں کی جماعت ہے کتا اگر بھونکے تو ہمیں اس کو پتھر سے مارنا چاہیے لیکن اس کی طرح بھونکنا نہیں چاہیے اور الحمد ہم نے ان کو پتھر سے مارنے کا انتظام کیا ہوا ہے اس لیے میرے دوستو آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ آپ بیان کی طرف توجہ کریں اور ہمیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ یہ منافقین اور یہ مرتدین جو کہ ہمیں بیان کرنے سے روکتے ہیں اور دین و ایمان کی باتیں سننے سے روکتے ہیں یہ منافقین اور مرتدین جو کہ دین و ایمان اور اسلام کی باتیں سننے اور کرنے سے ہمیں روکتے ہیں ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین اور مرتدین کا رویہ تھا اور اس پر وہ صبر کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا اور ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس عبادت میں مصروف رکھا ہوا ہے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور ہمیں ہر وقت دشمن کے خلاف مضبوط اور مستحکم اور ثابت قدم رہنا چاہیے اور رباط کی اس عبادت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے <سلام> قرآن ذکر و اذکار اور, اور مجاہدین کے حق, <سلام> حق میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے یہ <سلام> خوشی <سلام> کی بات ہے <سلام> کہ رمضان المبارک کے <سلام> اس مقدس مہینے میں ہم اور آپ ناپاک کوچ اور امریکی غلاموں کے خلاف محاذ میں موجود ہیں تو ہمیں اپنے مجاہد ساتھیوں کے لیے مہاجر ساتھیوں کے لیے انصار مجاہدین اور طالبان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کو غلطہ عطا فرمائے اور پوری دنیا میں مجاہدین کو اللہ تعالیٰ خصوات نتیب کرے اس طرح کی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں غفار پر ان کے ایجنٹوں پر منافقین اور متدین پر غلبہ اطا فرمائے اللہ تعالیٰ اہل اسلام اور اہل ایمان کو